علی صاحب پھر ساتویں دن کے بعد پھر روز اس کو پڑھنا ہوتا ہے پھر روزے ایک بار پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر خیرات نہیں ہوتی بس صرف پہلے سات دن کے بعد خیرات ہوتی ہے اس کے بعد روزہ ایک بار پڑھنا ہوتا ہے مدو نسلی دار الکریم سلید عام طور پر یہ طریقہ کار رجحان ہاں ہے کہ آدمی دن کی طرف مائل ہو اور ہونے لگے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے بہت بڑی توفیق ہے اللہ تبارک تعلیٰ کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے فرمایا میں گیا کہ خواشین <لَخَاشِين> نماز بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ خاشین کے لیے آسان کرتا ہے بغیر تو ہاتھ منہ دھویا کھڑے ہو گئے آدمی لیکن اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. اگر اللہ تو بارک طرح کی توفیق نہ ہو تو انسان کے بس سے باہر تو اگر مشکل کام نہ ہوتا تو آج کئی لوگ بغیر نماز کرنا پھر رہے ہوتے میں ایک دفعہ مریض کے ساتھ, ساتھ چھوٹی بچی دو سال کی موت و یاد کی کشمکش میں اور میرے ساتھ بڑا بھائی تھا تو اس نے کہا میں گھر سے ہو کر آتا ہوں میں مریض کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اب اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہوگا کہا میں عصر کو آؤں گا نہیں آیا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اب اگر میں بچی کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہوں تو اس کی جان کا خطرہ ہے اور روز کے ساتھ بیٹھ تو دماغ خزا ہو رہی ہے اور کوئی آدمی نہیں یاد نہ میں وہ تھا مانگ رہا ہوں کہ میں نے زور زور سے دعائیں مانگنا شروع کر میں ایک عورت اندر داخل ہو گئی نے کہا السلام علیکم میں وعلیکم السلام کہ میں ڈاکٹر اسلم کی بیوی بی ہوں ڈاکٹر اسلم گھر پر نہیں ہے اور مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے تو عیادت کے لیے میں آئی میں نے کہا ڈاکٹر اٹھا باز پڑھ اس کو اٹھایا میں نے نماز پڑھی ارے راجت کر کے لی گئی اب پھر جب چلی گئی تو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ بچی نے مجھ پر پیشاب اور ٹٹی کر لی کپڑے اور پھر جو ہے وہ تو چلی گئی بھائی نہیں آیا اب میں بیٹھوں یار اللہ میں کپڑے کہاں سے لاؤں نماز پڑھنے کے لیے اور کوئی ہے بھی نہیں میں کیا کروں جہاں تک کہ مگر کی نماز کا زاوا نہیں تو میں اس بچی کو بھی دیکھتا ہوں ایک چپڑا سی میں پڑتا ہوں، یہ گزر رہا راہ، ہے جلدی ادھر آؤ وہ جلدی ادھر آیا تو میں نے کہا آپ بچی کو پکڑے میں نماز پڑھتا ہوں اور میں نماز کپڑے اتار کر پڑوں گا اور بچارا بارڈر کیا اللہ یہ جب لگے ہوگا کپڑے پڑے نماز پڑے گا تو میں دیکھا جاؤ خیر بھی یہی دن تھے تو میرے نیچے مجھے کھڑ بہت لگتی ہے یہ نیچے پاجاو پہ ہوئے ہیں نیچے میں ہوئی وہ پاک تھی اوپر کے کبھی تو نہ پاک ہو گئے وہ پاک تھی. تو اتار کر میں نے پڑھے نماز پڑھی ادھر میں فوراً خیال آیا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تبارہ تو کی توفیق سے پڑھتے صرف نماز پڑھنا کتنا مشکل ہو گیا تھا. حای محمد اللہ ماجر مکیل احمد اللہ کے پاس ایک آدمی آیا انہوں نے کہا میں بیت ہوتا ہوں ایسی بات ہے بیت ہوتا, ہوتا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا <ساحت> بیت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یار اللہ میں توبہ کرتا ہوں گناوں سے یا اللہ میں پر فراز کی پابندی کروں گا واجبات کی پابندی کروں گا اور رو ہے تو بیت ہونے میں شرط لگا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا تاجر صاحب نے کہا آ جاؤ بیت ہو جاؤ وہ نہیں کیا نماز پڑھنے عجیب پی تمہوری تھی کہ شرط لگا کر کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا اور بیت ہو رہا پیر و آدمی بیت ہو گیا بیت ہو کر گیا تو نماز کا جو وقت آیا تو آسا پیروں میں خارج شروع ہو گئی خارج کر رہا اللہ <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <yallah> ہاتھ مخارج لڑا مخارے منہ پر خارش پریشان کر دیا خارج تو کیا کریں اس نے, نے منہ دھویا تو منہ کی خارج ختم ہو گئی جب اس نے ہاتھ دھوئے ہاتھ اس نے خارج ختم ہو گئی جب اس نے پیر دھوئے اس کی بھی خارج ختم ہو گئی تو اس نے کہا یار چوتھائی سر کا مسا رہ گیا ہے <laughs> <laughs> باقی ہو گیا نہیں تو اس نے پانی ہاتھ بھگو کر سر کا مزہ کیا اور اس نے کہا جب وہ ہو گیا نماز ہی پڑھنے, <laughs> پڑھنے پڑھ لی نماز پھر جو ہے تو دوسرا وقت آ گیا بس پھر یہی حال ہو گیا پھر جو ہاتھ دھویا ہاتھ پیر دھوئے مون دھویا تو خارج ختم ہوئی پھر نماز پڑھی پھر جب تیسرا وقت آیا پھر یہی حال ہو گیا وہ سے کہا بس جی میں جو تو بس نماز پڑھوں میری تو کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور بس جو ہے میں خدا نے نمازی بنا دی اے بھائی اللہ والے ایسے اللہ کے تعلق والے ہوتے ہیں میرے ساتھ سلف ہوتے ہیں ان کا ورنہ تو بہ گیا وہ تو بتائے ہونے کے لیے اور اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے ذکر حاصل کرنے کے لیے بہ تو ہے اس لیے سبحان اللہ جی آ جی یہ اچھا جی جنم کو بجا دیا اس نے کہیں بجایا ہے بجا دیے شکر ہے میں کروں اس وقت یا سکا کہ میں اکیلا جانا ہوں میں جا کر بیٹھوں گا میں دیکھتا ہوں کیسے گراتے ہیں اس میں اس کو میں ختم کروں گا کیا بات تھی تو ابھی چلتی بات کیا تھی اللہ تو اس کے پیچھے کیا بات تھی اور نواز نہیں پڑھتے تو باج اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اس کو تصرف کہتے ہیں ان کی اتنی قوت ہوتی ہے توجہ اور تصور کی قوت ہوتی ہے کوئی اس طرح کا معاملہ آدمی کے ساتھ کر لیتے ہیں نہیں تو اس میں شاید خیرات ہی جدا ہوتے ہیں ہم تو کمزور لوگ ہیں خود اپنے آپ کو مشکل سے چلا رہے ہیں تو اور دوسرے کو کیسے ہو سکے گا ہاں تو بات یہ غلط کر رہے تھے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں بہت احسان ہے بہت بڑی توفیق ہے جی. روز روزے رکھ لیتے ہیں حج کر لیتے ہیں لیکن ایک بات جس کا حج کا غم و فکر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مکمل تربیت کی ضرورت ہے اور خاص طور سے انسان کے اندر جو ذائر ہیں کہ برقت کی نادالچ دیا ہاں جی؟ یہ جو ہے یہ تو یہ طرح چوری ڈاکہ قتل حرام ہے ایسے ہی بھی حرام ہے اور ان حرام میں ہم مبتلا ہیں ان حراموں میں ہم مبتلا ہیں اور چوری ڈاکے والے آدمی کو یہ بات ہوتی ہے کہ چوری ڈاکے کے بعد اپنے آپ کو ڈاکو چور مجرم سمجھتا ہے تو گنگار سمجھتا ہے ہم جو کےفر لالچ ریاض سینا والے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے گنا کباب کبیرہ گناہ میں ہم ابتلا ہوتے ہیں اور ہم جو اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے تو دوسری دوسرا بڑا نقصان ہو گیا پہلا بڑا نقصان تو یہ ہوا چاہیے اس گناہ میں ابتلا ہے دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کیا جی اپنے آپ کو گنگار نہیں سمجھتا دھوختہ اور یاد جی اپنے آپ کو گنگان میں سمجھتا ہو یہ بہت بڑے دھوکے میں بہت بڑے خسران میں اور بہت بڑے دھوکے میں حصل ہے اور اتنے بڑے دھوکے کے ساتھ ہمارا حج ہوتا ہے اتنے بڑے دھوکے کے ساتھ ہمارا علم ہوتا ہے اتنے بڑے دھوکے کے ساتھ ہماری ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ دھوکہ آدمی کا ساری ساری عمر نہیں دور ہوتی تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ جی کوئی پانچ چھ مہینے سال میں ایک اقبال سواقت کو ضرور بیان کر لیتے ہیں سرگودہ ایک تو مفتی صاحب مفتی آزم پاکستان گزرے درعلوم کراچی والے رحمت اللہ علیہ ان کی تفصیر معرف القرآن ہے اور علمی دنیا میں ان کی کتاب ہے احکام القرآن احکام القرآن جو ہے تو یہ عالمی سطح کا عظیم کارنامہ ہے اور دنیا کے چند اسلامی یادگار کتابوں میں سے ہے عربی میں ہے صاحب دلے, صاحب صاحب اللہ. وہ اپنی سزا کے سلسلے کے لیے گئے آپ کیا کرتے جمع کا پڑھاتا ہوں اور میں جو ہے تو دیتا ہوں مفتی ہوں اور میں نا شریف پڑھاتا ہوں بخاری شریف پڑھاتا ہوں میرے دوست میں ساری باتیں چھوڑنی ہوں گی آپ کو یار لاپ دل کا کام کر رہے ہیں ہدایات پڑھاتے ہیں بخاری گزری پڑھاتے ہیں جمعے کی تحریر کرتے ہیں فتوا دیتے ہیں وہ سب کچھ چھڑا رہے ہیں خیر اب کیا کریں بیت جو ہو گئے تو وعدے کو نبانا ہوتا ہے سب کو چھوڑ دیا اور اکیلے اگر ذکر کار میں لگے تو کچھ دنوں کے بعد دل میں یہ بات بازی ہوئی بخاری پڑھاتے ہدایات پڑھاتے ہوئے میرے دل میں یہ تھا کہ میں بڑا مولوی ہوں بڑی کتابیں پڑھاتا ہوں کیا بڑا مولوی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے او یہ تو شوبا کیپر کا تھا پھر صاحب خط لکھا کہ مجھے فکر کار کرنے کے بعد یہ فائدہ ہوا مجھے اس بات کی آگاہیوں نے کہا ماشاء اللہ اللہ ہوا پھر انہوں نے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا پہلی کتاب پہ فائدہ کے پڑھاتے ہیں لیکن یا اللہ وہ کتاب سب چیزیں چھوڑنا تو اتنا مشکل نہیں رہا تھا لیکن فائدہ کا پڑھانا اور مشکل تھا میں نے پڑھانا شروع کیا لیکن دل میں یہ بات آئی کہ دن کا کام کر اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا جیسے دن کا کام ہوا ہے کام یہ ہے اسے کرنے میں کیوں شرم محسوس تو وہی نف کی بڑائی ہے کہ بڑا آدمی چھوٹی کتاب کیوں پڑھائے کہتے ہیں وہ پڑھائی پڑھا پڑھایا پڑھایا پھر کچھ تونے کے بعد نے کہا کہ آپ جو ہے منیا خلاصہ جو عموم مدرسے میں کسی سینئر طالب علم کو کہتے کہ ہیں اس دل کو کہ تی پڑھا دیں ساتھ کم ہونا پھر ڈرائیو طالبوں کو کہتے ہیں کہ منیا خلاصے والی کلاس لے لے کہ وہ پڑھائی پڑانے کے بعد پھر جو تو پھر میں ایک دم خط لکھا کے بعد سباب کی ساری بابندیاں ختم ہو گئیں آب جو میں خطبہ دیں دیں اور ہجایا پڑائیں بخاری پڑائیں سب کیا آپ کو اجازت ہے ہمارے باعث مودی صاحبان کہا کرتے ہیں کہ دعا کریں گے مدرسہ بن جائے میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے تو بن جائے مدرسہ بنا بنا ہو تو الگ بات ہے. تو اور میں نہ بنا تو کیا ہوا ہاں؟ جس وقت بدلا چترادی صاحب سیاست کے میدان میں مشہور لیڈر ہو گیا اللہ نے اس کو شادی نصیب فرمائی تو نے کہیں تقریر کی طرح صاحب نے فرمایا بہت بہت تیز بولنے والا آدمی لوگوں کے زبان سے ایسی بات نکل جائے تو اس کا انجام ہوتا ہے پورا اور چار کی ہوئی کسی کے بیت میں آ جائے لیکن میں ہو سکتا ہوں کہ سیاسی سیاست جو وہ آدمی کو آنکھیں پرپٹی باندھ دیتی ہے یہ سمجھتا کہ میں دین کے لیے جہاد کر رہا ہوں بڑا آدمی اور خصوصیات میں مجھے روزگار ہی مل جائے گا ہمارا ایک برخار تقریر کر رہا تھا امداد صاحب نے کہا کہ اس نے درخت نظامی کو ٹاف کیا یہ تین سو طلبا کے دورہ حدیث میں نمبر ایک آیا ہے اب سار لگانے کی تشکیل ہے ہم نصرت کے لیے گئے اور اس بیان کی رسنے کا خلافت خلافت حکومت کو خلافت کہتے ہیں خلافت دلوں کی حکومت کو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ آئے بغداد میں اور انہوں نے ماری اور لوگوں نے الحمد للہ کہا لوگوں نے کہا تو اتنے زور کی آواز بلند ہوئی کہ خلیفہ ابوالرشید کو خطرہ ہو گیا کہ انقلاب آ گیا ہے تاکہ کی حال کروائی تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک نے چھینک ماری تھی گورن نے اس کا جواب دیا خلافت اس کو کہتے ہیں شا بخار عضرت عثمان ادلا میں خلیف راشت تھے میں نے کہا خلافت لوگ حکومت کو کہتے ہیں سارے لوگ اس کا دل سے مان رہے ہوتے ہیں میں نے عضرت عثمان اجلاس میں خلیف ہراشت تھے اور ممبر پر تقریر کرنے کے لیے آئے اور سامنے آدمی کھڑا کہا ناسل ناصل عربی کا جملہ ہے جو بے آدمی کو کہتے ہیں انہوں نے کہا میں ناصل نہیں ہوں میں میرے علمین ہوں تو آگے آیا اسے پکڑ کرایا اور آسا مبارک ان کے ہاتھ میں حضور حضرت آسام مبارک اس کو پکڑا اور, پر اور اس سابان پر مار کر توڑ دیا خدا یہ کہا کہ اچھا جی خلافت راستہ کے لیے وقت آدمی کا صالح ہونا عورت اس کا دلجبر نہ بیٹھنا لوگوں کے تائید و انتخاب سے بیٹھنا اور شریق کے نافذ ہونا تین باتیں اس میں باقی لوگ کو مانے یا نہ جو بڑی زیادہ سے مجھے دیکھ رہا ہے اور صاحب کے بیان نہیں سنا ہوا تھا تاریخی واقعہ البتہ نیا کی تاریخ سے آپ کے سامنے رکھے اس پر غور کریں کا کہ حکومت صرف کنواں پر باقی رہی ہے باقی سارے صوبے نے لیکن ہر بارہ خلیفہ راشد حضرت رضی اللہ عدم کوئی کہا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہے اور بادشاہ سالے وہ نیک بادشاہ خلیفہ راشد نہیں ہے خلیفہ راشد جو ہے حضرت رضی اللہ تن حضرت کی سیاست آئیڈیل ہے اور ابھی سیاست پریکٹیکل ہے اس <سرح> بار کو حریف دینا چاہتے تھے اس پروس دور کے عوام کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے بہت بزرگ ہیں بہت ماشاءاللہ اللہ تو زندگی اسی نہیں چاہیے کھائے پی آدمی کچھ پہنے کوئی سواری ہوں بگڑے ہوں اور یہ تو خود ہی پیبند لگائے ہوئے سو کی روٹی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بزرگ ہیں جیسے دعا کے لیے اچھا آپشن پر حکومت چلیے اور آج بھی چلیے کیسا یہ بات آ گئی تھی جی اسلام میں ہاں ہاں تربیت تربیت سب کو ضرورت ہے فوجی کی ٹرانس جو تو وہ مہینے میں کر لیتے ہیں کہ وہ کم فہم ہوتا ہے کم علم والا کم تعلیم والا کم کم عمر کم مالا، کم فہم اور ہوتا ہے چھ مہینے میں اس کو کمل کر دیتے ہیں اور اصل ریٹرنگ کرتے ہیں دو سال آنے کو پڑھا لکھا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے اس کی ٹرننگ دو سال پھر اس ٹرننگ کے کو میجر تک لے جاتے ہیں اگلی ٹریننگ کے لیے اس کو پھر بیچتے ہیں کوئٹہ کے اسکول میں بیچتے ہیں کالج میں بیچتے ہیں جی اسٹاف کالج کوئٹہ جو ہے تو یہ جاتا ہے بریگیڈر تک جاتا ہے تیسری بار پھر بیٹھتے ہیں جی اگلی سے اگلی جو ہے وہ اس پر جاتا ہے اور اگلی باتوں کو سمجھ ہی تک پاتا ہے جب وہ پہلی کس جگہ پر پہنچتا ہے سمجھتے ہی نہیں جاتے. ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی تھی وہ بیت تھی کوئی دس سال پہلے بیت ہوئی فون آیا اس کے سر میں نے تو کتابیں آپ کی پڑھی اور میں تو پر سمجھی اور مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ میں دس سال پہلے کیوں نہیں سمجھا میں نے کہا اس کی سمجھنے کی آپ کی تعداد ابھی چل ہوئی جب آپ کے خامند کی موت ہوئی اس کا دل کو دکھ اور غم لگا تو روح کی ترقی ہوئی تب آپ کو سمجھنے کا دروازہ کھلا پڑتا آپ سمجھے ان شاء اللہ آپ کو فائدہ کیوں تو جب آدمی فضائی کام کرتا ہے تب اگلے بڑے کو سمجھنے والا بنتا ہے یہ کام کیا ہی نہ ہو تو اگلے مرض کو سمجھتا ہی نہیں آتا وہ تو باریک سے باریک تک رکتے آگے آتے جاتے ہیں پھر اس کو آدمی سمجھتا ہے اگلا قدم اٹھتا ہے اور روحانیت تو دی جی اسی باز میں روحانی کو جگہ کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد اگلی برہ سمجھتا ہے اب آج علی صاحب کو میں اردو میں املا دے رہا ہوں وہ انگریزی میں اس کو لکھ رہا ہے اب آپ بتائیں سلسلے کے ساتھ کیا رابطہ ہوئے یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جہاں پر پیس صاحب کس جگہ کہتے ہیں کہ یہ فلانی شریف جن جگہ کو شریف کہتے ہیں جی وہ کتاب شریف فلانی شریف وہ خیر ہمیں تو اپنے سلسلے میں اس بات کو نہیں چلایا وہ کس طرح کہیں سادہ سی بات ہونی چاہیے لیکن یہ جو سلسلہ کے بزرگوں کی زبان ہوتی ہے زبان شریف ہوتی ہے مولانا ریاض محمد اللہ علیہ نے فرمایا ہوا ہے کہ تبلیغ کا فیض اس آدمی کو زیادہ ہوگا جو اردو جانتا ہوگا اور اربوں کو اس کو سیکھنا ہے تو اپ اردو سیکھیں تو عربوں نے اپنے بچوں کو لا کر ہمارے مدارس میں داخل کیا کہ انہوں نے اردو سے سیکھی جس طرح کہ یہاں کی اردو ہے اور پھر ان نیلم یہاں سے پڑھا پھر اپنے وطنوں کو واپس گئے تو عورب کے ایک نے بہت بڑا فائدہ اس چیز سے اٹھایا سی آئی ڈی کا آدمی تھا تو اس نے سعودی حکومت سے اس بار کی اجازت دی کہ میں اپنے بیٹوں کو ان کے مرکز کے اندر داخل کرتا ہوں سارے حالات ہوں دو بیٹوں کو اس نے متاثر کیا یہاں سے <laughs> تو ڈیوٹی پر کی رہی اور. تو ہاں ہوتی رہی ہے تاکہ باقی جو حق چیز ہوتی ہے اس کا ظاہر باسن ایک ہوتا ہے <laughs> اس کو کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں کو اب چیزوں کو چھپا کی ضرورت نہیں پڑتی بات لائق ہوتا ہے لہرا اتنا اتنے چکر کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی بات کر اس کو سر بہت زیادہ خطرہ خطرات ہیں خیر ضروری یہ تھی کہ اپنی تربیت کہ رزائل پاک ہوں ابھی جو اسلائل نفس پانچ با, پانچ با, بارہ پنجم آ گئی اس میں تبدیلیوں میں کی ہیں اس میں صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ سرخ کہتے ہیں رضائل سے پاک ہونا فضائل سے متصف ہونا کثرت ذکر سے اللہ کا دھیان ہونا فائری شریر پر پکا ہونا یہ چار باتیں جیسے آدمی کر لے تو اللہ تخ کو قبول فرما کر اپنا تعلق دیتے ہیں بات کے پانچوں شعبوں کو لکھا ہے تقائد عبادات معاملات اخلاقیات اخلاقیات ہیں پھر روزائد اور فضائد کو زیرباست کیا گیا ہے تو اس میں تربیت لینی ہوتی ہے ساری باتوں کی ہمارا سر ساری رحمۃ اللہ علیہ یہ تربیت تھی کہ پانی جب مانگا جائے تو کٹورے میں یا آپ ہو بھر کر اس کو نیچے پکڑ کر دے کیونکہ اسے پکڑے گا نکی آدمی کو بعض دکات اور صحت کی راہٹ ہوتی ہے ہمارا پروگرام سے ایک آدمی نے پانی مانگا سرکاری ادارے کے ملازم سے تو اسے پانی دیا وہاں سے پکڑ ختا ہوں نے کہا آپ بھیس پالتے ہیں کی بدبو تھی اس کی بدبو گلاس میں لگی تھی <سفح> وہ بدبو پانی پیتی ہو رہی تھی ذکر سے او, ہ, ہ, ہ, ہ, نو, کیا کہتے ہیں قید ہوتی ہے مارا صاحب اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ وہاں کی آجی سے دسواری آدمی جی. وہاں سے داخل ہو کر مجھے یہاں سے دعا کی ہے تو اس کی بدبو کے لیے شروع ہو جاتی اب یہ آداب ہیں معاشرت ہے کہ آپ کی وجہ سے اگلے آدمی کو ذرا بھی گواری اور تکلیف نہ ہوتی الطاف صاحب کے نئے شاگرد آئے تھے انہوں نے پہلے بناط خدمت پر کھڑے اور پانی لا کر مجھے دیا بزرگوں نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ اپنے خاص آدمی کے علاوہ کسی کے سے کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں لیں گے محمد تقریب کے لیے بیٹھے اور ان کے خاص طاگرد اور خاص مریض کاضی سنم شہر تو بیٹھنے سے پہلے ان کا قاضی صاحب پان میں لے کے ہوں دور کے لے کر آیا اور قاضی صاحب کو دیا اور کالی صاحب نے اجنبی آدمی آج جاپان سے بخاری رحمۃ اللہ کو دیا اور منہ میں چھبایا تھوڑکا انہوں نے کہا قالی صاحب ہمیں زہر دے رہے ہو ذائقے کا ان کو کچھ علم ہو گیا بعد قالی صاحب نے کہا کہ وہ لے کر آ سکتے اللہ کے بندے صاحب رحمۃ اللہ جب بہت ضعیف ہو گئے تو ساتھ پر ہم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ کوئی آدمی اگر آ کر کہے کہ میں اکیلا ملنا چاہتا ہوں تو اکلے نہ ملے کیا پتہ مضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا وہ عجیب واقع ہے کہتے ایک آدمی آ گیا اس نے کہا کہ میں اکیلے ہاں ملوں گا کہتے آدمی اندر داخل ہو گیا بدبو لگی جب بدوان لگ گئی تو اس نے کہا میں اکیلے ملتا مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں اکیلے نہیں ملتا ہوں آپ سے تو مسودہ صاحب نے میرے بارے میں کہا کہ یہ موجود رہے گا میں موجود تھا صاحب نے بات شروع کی اس نے کہا کہ میرا یہ حال ہے کہ بٹکاری کام ہوں اور کسی اور کے پیچھے پڑوں تو میرے خطر نہیں ہو سکتے باغ نہیں سکتی پر کب. وہ ہو جاتا ہوں ہاوی ہو جاتا ہوں تو بسر صاحب کیا فلاں وظیفہ تو ہی پڑھتے ہیں میں نے کہا وظیفہ میں پڑھتا ہوں کہا کہ وہ باطل باقدیت سے پڑھ رہا ہے تو بتا بھائی قائب کرایا اس کو ہوگا میرے کو ان دونوں جو فسادی لوگ تھے انہوں نے یہ ایک اصول پاس کیا تھا اپنی میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جس بات مولانا شاہ کے پاس ڈاکٹر فضا اور میراتم ہو اس وقت نے ملے ان سے ان سے اکیلے ملے کہ اکیلا فیصلہ کرایا ان سے خبریں بھی اصول یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے کہا کہ آپ جب بھی آپ کے پاس پاس فیصلہ کن بات کرنے کے لیے کڑائے تو آپ ہمارے بغیر نہیں ملیں گے سبحان اللہ عرض یہ ہے کہ اس سے مکمل تربیت سبحان اللہ یہ تو صداثل تو سارے ماشاء اللہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اور ہر سلسلے میں جس کا کوئی بہت اہم اور بہت محتاط اور بہت زیرک زیرک صاحب لوگ جینیئس کہتے ہیں نا شخصیت آئی ہوئی ہو تو اس سے اس سلسلہ کا بہت وزن ہوتا ہے تو فضی تعالیٰ اس سدی میں جتنی بڑی زرک شخصیت ہے مدران شریفی تھانوی صاحب رہے آئے ہیں ایسا کم کو اس لیے کپڑے پہننے سے لے کر حکومت چلانے کے معاملات تک ہر چیز کے بارے میں جانا میں بات فرمائی ہوئی ہے وہ لاجواب اور فیصلہ کون ہے اور بھی ایسی شخصیات کی وجہ سے سلسلہ کا وزن بڑھتا ہے اس کی تو وہ فضل تالا جو ساتھی مشورے کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کی انفرادی گھریلو زندگی سے لے کر سارے معاملات میں تو ہمارے سلسلے کی رہنمائی ہوتی ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے اور بعض اوقات ہمارے حضرات کی باتوں کو دیکھتے تو واضح انداز ہوتا کہ ان کے مشورے ہیں ان کے مشورے سبھاش راجا چند سارے پاکستان میں سدام کے آج میں جلوس کے چل رہے تھے اور لوگ چھلانگے لگا لگا کر ساری سیاسی پارٹیوں سارے سیاسی کے نارے لگا رہے تھے ہمارے بدان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اس کی ترتیبیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو دو دوقوف بنا ہوا تھا اور یہ سارے آپ کے گرانڈی سیاسی کے ساتھ دوف بنے ہوئے چل رہے تھے گلیوں میں چھلانگے لگا رہے اور کہا یہ تھا کہ وہ جیسے بندر ڈگڈگی پر ناچتا ہے امریکہ کی ڈگڑکی پر ناچتا تھا کوئی نہیں سمان اللہ نے اتنی بصیرت راہ فرمائی تھی کہ انہوں نے سمچواد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پاکستان بن رہا اور دلی کے ہاتھوں بن اور آپ جا کر اور مالک کی مضبوط جماعت ان کے ساتھ ہوں تاکہ آئی قانون کے مسئلے میں پھر آپ ان کی رہنمائی کر سکیں اور ان کے ساتھ ہی آپ ہوں تو پہلی ملاقات کے لیے جب بیجا مفتی جفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر احمد خانوی اللہ علیہ شبیر احمد مثمانوی اللہ علیہ ان حضرات کو تو رات کہتے ہیں آدھا گھنٹہ میں وقت دیا ملاقات کا جب ملاقات شروع ہوئی تو ان کا کہتا اتنا لطف آیا کہ ملاقات کا دورانیہ دو گھنٹے کیا ویسے ہماری بات محنت پر تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ریاست جو ہے وہ الگ چیز ہے ان کا خیال تھا کہ اسلام سے خود رہے اسلام ریاست کو اسلامی ریاست دینی ریاست نہیں ہوتی ہے بلکہ ریاست جدا چیز ہے اور اسلام جدا چیز ہے کہتے ہماری بات مذاکرات ہوئے تو کہتے ہیں بہت قابل وکیل تھا اور دلائل سے بات کرتا تھا اور دلائل کو مانتا تھا حقبر استاد بھی تھا کہتے ہیں ہمارے دلائل جو تھے وہ تو جب سنا کہتے آپ کے دلائل کے بعد میں اس بات کو مان گیا کہ اسلام جو سٹیٹ کا مطلب ہوگا میں اس بات کو مان گیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شامل نہ چاہتے ہیں لیکن ہماری چند چلائے تھے ایس یہ کہ آپ لباس اسلامی پہنیں گے یہ بہت ضروری بات ہے میدان صاحب نے وہاں سے ٹائی کے فضائل لے کر بھیجے تھے ہم نے کے پاس ہے میں کہا میں کیا تکلیف آئی ہے کہ ٹائی کے فضائل بیان کریں اس کے جائے گا بیان کریں خیر جی اور آپ لباس اسلامی تو اس کے بعد ہم نے شیروانی اور کرا شروع کی اور میں مسلم لیگ کا جو دفتر ہے اس میں گیا ہوں لاہور میں جو ہے مسلم لیگ ورکر فورم،, فورم کا جو دفتر ہے اور اس میں اس کی جو تصاویر لگی دو تہائی شیروانی میں ہے اور ایک تیائی جو ہے وہ چوٹ میں ہیں ایک رواج میں دوسرا ہے ایک نماز با جماعت اس بات کو و ڈاکٹر سے یاد رکھنا ان کے طرف سے جو آدمی نماز بازمات نہ پڑھتا ہو اس کی دیداری پر کبھی اعتبار نہ کرنا آسمان مڑتا ہو پانی پر چلتا ہو کبھی اعتبار نہ کرنا نماز بازمات کا مقصد نہیں ہے میں نے کہا جی کہ وہ سنا ہے کہ اسلام میں کچھ فرقے مرکے ہوتے ہیں پھر ایک فرقے والے دوسرے فرقے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مالی صاحب کیا ہوگا تو ہم نے کہا جی اس کا کوئی مرضہ نہیں ہے وہ نماز آپ پڑھایا کریں گے ہم آپ پیچھے پڑھا کریں گے کہتے پھر باقی پہلی دفعہ پہلا اجلاس میں ہم شرکت کی تو نماز کے بعد دفعہ شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھائی مرکز کا اجلاس کا جنازہ بھی شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا جنازہ نے پڑھایا ہے اور یہ سر افر اللہ خان وزیر خارجہ کا دینی یہ کھڑا تھا اسے کسی نے کہا کہ نماز میں آپ بھی شامل ہوں تو اس نے کہا کنسڈر می اے مسلم آ, اس کو کیا کہتے ہیں وزیر خارجہ کو فارن منسٹر کنسڈر نہیں ہے نان مسلم فارن منسٹر آف اے مسلم اسٹیٹ اور اے مسلم منسٹر آف اے نان مسلم اسٹیٹ یا تو میں یہ ملک مسلمانوں کی اور میں اس کا کافر وزیر خارجہ ہوں اور یا جو ہے کہ اسٹیٹ کافروں کی اور میں اس کا مسلم وزیر خارجہ ہوں تو واقعی اس کو بات یہ تھی کہ میں مسلمان ہوں اور آپ سارے نوزد اللہ کافر ہیں کی خلاوت لکھا ہوا جو مرزا غلام کا جانی کو نہیں مانتا تو وہ یہ خنزیر, خنزیر کتا اور چکلے والی عورتوں کی اولاد ہے اسی کتاب کا یہ وہ ہے حوالہ ہے مجھے اب یاد نہیں شریف کے مال کی پابندی نماز باجمات کی پابندی یہاں تک کی ہمارے علماء علم فتو دیے ہوئے کہ یہاں کا بریلی مولوی ہو یا اہل حدیث مسجد اور کوئی اور مسجد موجود نہ ہو تب بھی اس آدمی کو ترک جماعت نہیں کرنا چاہیے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اور اگر دل کو تسلی نہیں ہوئی ہے تو نماز کو دوہرا لے لیکن جماعت کو ترک نہ کرے برو خلفا سلو سلو خلفا خلفا مفا کہ ہر نیک اور بڑے کی پیچھے نماز پڑھ گیا کرو تو آپ کی حادثہ آپ کو کھولے اور آپ نے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی میرے کو بیٹھے ہوئے فرمایا کہ مجھے بدمیا کے چند آدمی دکھائے گئے جو بندروں کی طرح میرے ممبر پر کود رہے ہیں تو واقعی یہ پھر بندی کے بادشاہ آئے تو بڑا حال تھا گورنر بیٹھا ہوا تھا تقریر کر رہا تھا جمعے کی تقریر کر رہا تھا کر رہا تھا کر رہا تھا یہاں تک کہ نماز قبضہ ہونے کا وقت آ گیا تو آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ نماز قبضہ ہو رہی ہے تو گرفتار کیا کرایا گیا پھر اللہ والا نے دعا مانگی کہ یار اللہ آپ اقتدار اور حکومت کے پاس رہی اعلی ممبر میں لے تو بس نئی تقسیم ایسے ہوئی کہ نماز پڑھنے کے لیے جمعہ پڑانے کے لیے خطیب اور عالم یہ اور کوئی ہوگا اور گورنمری کے لیے یہ ہوگا ہر ایک آدمی کو عقائد عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت کے پانچ شعبوں میں تربیت کی تفصیلی ضرورت ہے ایسے گزرے بغیر آدمی کا کام نہیں بنتا ہے اور بیٹھ کے خلاف لچڑی کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کبھی کبھی بیٹھ کے رخ کی بات کرتے ہیں ہم ان کرتے ہیں لا الہ الا الا اللہ لا اللہ No hồ in ra hồ in Long ma nó da hồ in màơ da hồ inông ma no da hồ inông la hồ inông ma nó da hồ in màờ da hồ in Long ma Na La ilaha illallah inlumọ nơi ra họ inlumọ nay ra in Nó là họ inlumọờ ra họ inlumọ nay do họ inlumọà là há inlum Nó là hạ inlumà ra họ inlum nay <Jean> na ra hồ im Longmọ Na ra hạ imông mọ Na lo hồ Kimùngọ nói la hồ im Ngùngmọ nói ra hồ im Longmọ là la hồ imôngmọ nói là hồ imùngmọ Na la hồ im Longọ La ra hạ inôngmọ là hồ im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 نہم ان کام عل تالا اند ان کا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 لما نال کل کل امبا نال ان لاحما لاغ ان لوگ محمد اللہ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 اس گما اس گماؤ اس گما اس گما اس جما اس گما اس گما اس جمتا اس جمتا اس جمتا اس گما اس جما اس جنگا اس لمبا اس گما اس گماد اس جمع اس جنتا اس گما اس جمتا اس جنتا اس innallaha <inaudible> innallaha innallaha اس گمار اسمباد اس گمباد اس گند اسما اسمبار اس لمار اس گند اسماں اسماد اس گمدار اس گمدار اس گند اسماں امباد اس گمدار اس گند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 illallah illallah illallah allah allah allah Allah Allah Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna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 دس بہادر شی لا اللہ لامن